السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا نبي ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا سبرت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا یو میل ہو سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطعن الكافرين والمنافقين وداعا اذىهم تو اللہ وکیلا صدق اللہ قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے بھائی عورتوں کا کسی زمانے میں ہماری اس دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہوتا تھا عورتوں کو کوئی بھوتنی کہتا تھا عورتوں کو کوئی جو ہے کہتا تھا کہ یہ جنت کی ایک شکل ہے بعض قومیں کہتی تھی کہ یہ جانور کی ایک شکل ہے بعض قومیں کہتی تھی کبھی کہ اللہ کو ایک نسل چلانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق پیدا کی جس سے نسل چلے یہاں تک کہ مکہ والی بھی محفوظ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے اور وجہ کیا وجہ صرف ایک کہ بھائی یہ عورت کوئی کام ہی نہیں کر سکتی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے میں نے تفصیل میری کتاب لکھنے ہوتی میں بھی لکھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے آپ کو فکر نہ کرسی لڑکی نے کسی مرد سے شادی کی اتفاق سے وہ آدمی مر گیا وہ مرا ہے تو مقدر سے مرا ہے موتا ہی مر گیا لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہے پنو تھی ہے اس کے لیے مکہ میں ایک مکان ہوتا تھا اس میں یہ لوگ رکھ دیتے تھے اس لڑکی کو वही खाना वही पीना वही पेशा पखाना वही सारी चीजें छोटे से खिड़की रख देते थे उसमें से खाना रख देते थे उस पर और वो बर्तन अगर वापस आ गया तो लड़की खाना खाना खा के वहां रख देती थी तो समझते थे कि जिंदा है और अगर बर्तन नहीं आया तो समझते थे वो लड़की मर गई ये इनकी थेरी थी मक्का वालों की शरियत आई تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں دیکھتے تھے شریعت سے پہلے البنات لڑکیوں کو زندہ درغور کرنا یہ قصے آپ دیکھتے رہتے تھے جہاں شریعت چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی لیکن اربوں میں جو قصے ہوتے تھے زمانے جاہلیت کے تھے وہ تو حضور دیکھتے رہتے تھے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو جہاں ہماری شریعت آئی تو عورت کو اللہ تعالی نے ایک بہت اونچا مقام دیا مرد کے ساتھ کر دیا والمؤمنات بعدهم اولیاء و اولیا امرون بالمعروف و عن و یقیمون قیم و وی اتور و وہ اللہ و رسولا اللہ اب یعنی مرد کا جہاں نام عورت کا بھی نام آتا ان المسلمین مسلم ول مسلمات ول مومن ول مومنات یعنی قسدری آئے تھے نازل ہوئی تاکہ پتا چلے کہ نہیں بھی جو مردوں کا مقام ہے وہ عورتوں کا مقام ہے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ صورت نشا نازل کر دی عورتوں کی صورت کیا آپ کا مردوں کو مردوں کی صورت نہیں ملے گی لیکن عورتوں کی صورت ملے گی آپ کو اتنا احترام کیا کہ ان کا نام بھی قرآن میں نہیں لیا صرف ایک عورت کا نام لیا حضرت مریم کا ان کے خاص قصے کی وجہ سے قصے عورتوں کے بہت ملیں گے قصے عورتوں کے بہت ملیں گے لیکن یہ نام اللہ نہیں لیں گے فلا کی بیوی فلا کی بہن فلا کا یہ فلا کے امرات فرون فلا فلا فلا ایسا اشارہ کرتے جائیں گے ام نر دے حالانکہ موسا کے ماں کا نام لے سکتے تھے یہ لیکن نام نہیں لیا موسا کی ماں فلاح کی بہن فلاح کی بیٹی فلاں کا فلا تو کس سے بیان کرتے تھے قرآن یہ احترام پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عورتوں میں فضائل بیان کیے آسمانوں حسین کے بارے میں سفارش کی آیتیں نازل ہوئی آج شروع ہو بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا معاملہ کرو ان کے ساتھ تو گویا کہ یہ جو ذہنوں میں بات تھی کہ عورت کچھ نہیں ہے اس کو نکال کر یہ ذہنوں میں ڈالا کہ عورت بہت کچھ ہے اس میں دو فائدے ہوئے ایک فائدہ تو مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کا ہوا دوسرا مشرق عورتوں کا بھی فائدہ ہوا کہ ان کو بھی کچھ سمجھتے نہیں تھے अब वो भी डॉक्टरियां बनने लगी वो भी हवाज़ उड़ाने लगी वो भी कारोबार करने लगी यानी औरत की जात को जो एकदम दबाया गया था शरीयत से पहले उस शरीयत ने उभारा चाहे मुसलमान हो चाहे मुश्रक हो चाहे यहूदिया हो चाहे कोई ये चीज सिर्फ ये यानी ऐसे लोगों में थी जो अनपढ़ थे वन यहूदी गुजरे थे پچھلے قوموں میں یہودی بھی تھے نسارا بھی تھے ان کی بڑے بڑے کالونیاں تھی ان کے اندر یہ برائیاں نہیں تھی لیکن بعد میں جب کوئی کام چلتا ہے تو جہالت جو غالب آتی ہے وہ جہالت غالب آتی گئی غالب آتی گئی چنائیں تو خود صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے ہماری بیٹیوں کو دفن کیا شرم آتی تھی کیا شرم آتی تھی کہ کیا یہ شادی کرے گی یا شادی کرے گی یعنی یہ جو ہے کیا میرے میردامات کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا ارے بھی اگر تم تو تم دفن کرو گے تو نسل کیسے چلیے گی اس لیے قرآن میں اس کو مم... م... یعنی امتیازی شان دیا وی دل مت یہ دم بالکل کہ وہ جو زندہ درگو لڑکیاں کی ہیں انہیں پوچھا جائے گا تو, بیقر تو... تو بیقر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تم کو کس بنا پر قتل کیا گیا تھا کیا قصول تھا تمہارا حکیم نظام تھے یہ بہت روتے تھے مشرق تھے پہلے بعد میں مسلمان ہوئے حکیم ابن نظام یہ بہت روتے تھے کہتے تھے کہ میرے قوم میں دیکھتا تھا اجب مالدار آدمی تھے عبداللہ اللہ جدان حکیم ابن اظام ابن الدغنا یہ سارے کے سارے رئیس لوگ تھے زمین جہلیت کے اندر اور رئیس بھی سمجھدار رئیس بعض مرتبہ آدمی رئیس ہوتا ہے لیکن بےوقف ہوتا ہے مال اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن اس کے اس میں عقل نہیں ہوتی کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے مال بہت ہے لیکن وہ کچھ پتا نہیں کے اندر ہمارے تھا خواجہ نام تھا اس کا انتقال ہو گیا اتنی نواب تھا وہ ہمارے ساتھی تھا اتنی اس کی زمین او ہو تو کہتا تھا خواجہ صاحب تو یہ تمہاری اتنی زمین ہے کیا آ مولانا اللہ مالک ہے ایسا بولتا اللہ مالک ہے میں نے کہا کہ دیکھو تیری بھی مقدر ہے کہ تیرے اندر کوئی عقل بھی نہیں ہے شکل بھی نہیں ہے اور اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے اور تجھے تو کوئی ٹھکانا بھی نہیں ہے تجھے پتہ بھی نہیں ہے میں ناگپور سفر کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں خواجہ صاحب کا کیا حال ہے ان کے انتقال ہو گئے بیچاروں کا وہ ہر وقت ہم جہاں سفر میں جاتے تھے امریکہ وغیرہ میں تو ٹکٹ نکال کر ہمارے ساتھ آ جاتے تھے پیسہ بہت تھا لیکن پیسہ کہاں لگانا کیسے لگا لے یہ بھی تو ہونی چاہیے ڈھنگ کی بات تو یہ لیکن یہ حکر الزام یہ بہت مالدار تھے اور بہت رئیس تھے ان کے قصے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے امیہ عبد السلت یہ بہت بڑا شاعر تھا اور مالدار بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو میا عبد السلد جو ہے اشار پڑتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شاعر جہنم میں ہے لیکن اس کے اشعار جنت میں یہ سو کہتی تھی کہ شاعر تو جہنم میں ہے مسلمان نہیں ہوا شرک کیا مرا کہ شاعر جہنم میں ہے لیکن اس کے اشار جنت میں ہے جی اس وہ آسمان کے بارے میں کہتا تھا کہ اے آسمان تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اے زمین تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اے ہوائیں تجھے پیدا کرنے والا کوئی توحید پر اللہ کی محبت پر معرفت پر وہ اشعار کہتا تھا مالوی تھا اس کے پاس مال بھی لگاتا تھا یہی حکیم ابن نظام جب پتا چلتا انہیں حکیم نظام کو کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو جا کر خرید لیتے کبھی اس کو دفن مت کرنا مجھے دے دے میں پیسہ دیتا ہوں میں پالوں گا اس کو میں بڑا کروں گا تو ٹینشن مت لے تو آرموں کا ٹینشن ختم ہو جاتا تھا اسی لیے حکیم ابن نظام جب مسلمان ہوئے تو حکیم ابن نظام نے سلاح سلم نے سوال کی. کہتے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات کا آپ جواب دیجیے آپ نے فرمایا پوچھو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حدث مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کہ میں نے اس شرک کی حالت میں گنا کیے ہیں اور نیکییں بھی کی ہیں کئی لوگوں کو آزاد کروایا ہے کئیوں کے مکانات بنوائے ہی ہیں کئی بیواؤں کی شادیاں کروائی ہیں کئی لوگوں کے خرچے اٹھائے ہیں تو گناہ کیے وہ تو آپ نے فرمایا معاف ہو گئے چلو ایک بات تو کلیئر ہو گئی لیکن میں نے جو نیکییں کی اس کا کیا یہ سوال کیا ابن حکیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے بہت لڑکیوں کو بچایا ہے باپ جو ہے وہ لڑکی کو لے کر جا رہا ہے وہ باپ بھی ایسے ہوتے تھے کہ جہاں بچے تھوڑے بڑی ہوئی یا ایسے ایک دم پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کرتے تھے اسے پالتے تھے تھوڑا بڑا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ پہچاننے لگتی کہ یہ میرا باپ ہے پہچاننے لگتی کہ یہ میری ماں ہے پہچاننے لگتی کہ یہ میرا بھائی ہے پہچاننے لگتی ہے کہ چائے بیٹا چائے لے کے آؤ تو چائے لے کے آگے بیٹا ذرا فلا فلا جگہ دودھ لے کے آؤ تو یار یعنی دس بارہ سال کی جب ہو جاتی تھی سمجھدار تب جو ہے اسے دفن کرتے تھے ایسا سخت دل تھے یہ حقیقام کو جب پتہ چلتا کہ لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں اور کل اس کو عید مناتے تھے عید کا دن بچے کو پتہ نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ کرنے والے ہیں بچے تو سمجھتے ہیں آج مجھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں آج میرے ساتھ مجھے جو ہے خوشبو لگا رہے ہیں آج مجھے ہو سکتا ہے میری منگنی ہونے والی ہو سکتا ہے میری شادی ہونے والی اور وہاں جا کے دفن کر دیتے تھے خود صحابہ کہتے تھے کام ایسا کرتے تھے اب خود کہتے تھے روتے تھے زمانے جہلیت جاہلیت کا طریقہ تھا تو حکیمت نظام جو ہے زیادہ مال دے کر پیچھے پیچھے بھاگتے تھے حکیم نظام بھائی کیا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے یہ نہ مجھے دے دے میں کیا کتنے پیسے چاہیے زمین چاہیے تجھے تو یہ جو زمین یہ زمیندار تھے حکیمت نظام جب مسلمان ہوئے تو حضور کے سامنے انہوں نے کس سے رکھے تو میں نے بہت بیواہوں کے مکانات بنائے ہیں میں نے بہت کیا ہے مشرق تھا یہ بھی کہتے تھے اب مسلمان ہوا ہوں تب میرے ان نیکیوں کا کیا وہ ایک ہی ای صاحب ہی ہے جنہوں نے سوال کیا ہے صاحبہ تو بہت مسلمان ہوئے ہیں لیکن وہ ایک ہی ای صاحبی حدیث میں آتے ہے کہ جنہوں نے حضور کے سامنے بلا جھجھک پوچھ لیا کہ میں نے نیکیا کیے اس کا کیا تو حضور نے جواب دیا یا حکیم اسلمت اسلم اسلفت من خیر حکیم تو جتنے تو نے نیکیا کے کی حالت میں کیے اس کے ساتھ تو مسلمان ہوا ہے وہ نیکیا تیرے اکاؤنٹ کے اندر ہیں تو حکیم نے کہا کہ الحمد کہ چلو اچھا اللہ نے مجھے نیکیاں دی, دی. آپ نے فرمایا اسلم تھا من خیر یہ تو اس قسم کے اس قسم کا مزاج تھا لوگوں کا عورتوں کے بارے میں آج عورتیں الحمد للہ ہم نے ہوائی جہاز میں دیکھا ہم امریکہ سے آ رہے تھے اپریل میں واپسی میں تو وہاں جو ہے پائلٹ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا پائلٹ اپنی جگہ بٹھا ہوئے تو بہت بڑا ڈینجر چیز ہے اور وہ امریکن پائلٹ اور وہ بھی جو ہے یعنی لمبی فلائٹیں اس میں بہت رسکی ہوتی ہے کوئی بھی آدمی وہاں جا نہیں سکتا پورے پیسنجروں کا مسئلہ ہوتا ہے اپنی جگہ بٹھایا وہاں جگہ تو لڑکیاں بھی پائلٹ تھی چار پانچ پائلٹ ہوتے ہیں تو عورتیں میں پائلٹ عورتیں بھی کار چلاتی ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کچھ کام نہیں کر سکتی یہ تو میں نے عام بات کی مشرقہ ہو کافرہ ہو یہودیہ ہو نسرانیہ ہو مسلمان ہو لیکن مسلمان عورتوں کو اللہ نے ایک امتیاز شان دی ہے وہ کیا ولونا ول ممینات أَوْلِيَاءُ یا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ معروف وین ہوں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تون اللَّهَ بئی انہ سَيَرْحَمُهُمُ ان إِنَّ اللَّهَ ان حکیم مومن مرد مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بھلی باتیں بتائیں گے مطلب بھلی باتیں عورتیں بھی بتائیں گی بری باتوں سے روکیں گے مطلب کہ بری باتوں سے مومن عورتیں بھی روکیں گی نماز قائم کریں گے زکات دیں گے اللہ رسول کی اطاعت کریں گے یہ وہی ہے جن پر اللہ رحم کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رحم کرے تو یہ کام کرو تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بہیاں جو جمع ہوئی ہیں اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلو اور بدلنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ دینی کام میں لگو دین کے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدرسہ کھولو بھائی مدرسہ کھولنے کا تو مستقل ایک نظام ہوتا ہے مدرسہ کھولنے کا ایک نظام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوئے وہ تو مشہوری کی چیز ہے وہ تو اب سارا ایک نظام بنانے کی چیز ہے لیکن کم سے کم گھر کے اندر دینی ماحول بناؤ اس میں کسی مشہوری کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں دینی معلومہ شوہر دیندار ہو اس کی فکر کرو بیٹا دیندار ہو اس کی فکر کرو بیٹی دیندار ہو اس کی فکر کرو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو اللہ نور سب نمبر فرمائے ایک بات بہت عجیب کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے ائی ماں ہیں مساجد کے یہ اپنے مقتدیوں, مقتدیوں کا فکر کر لیں اور دنیا میں جتنے گھرانے ہیں مسلمانوں کے ہر گھر والی عورت اور ہر گھر والا مرد یہ اپنے صرف اپنے گھر کا فکر کر لے تو دنیا سے بے دینی ختم ہو جائے گی یا فرماتی تھی کہ ائی وہ جو ہے اپنے مساجد کے کا فکر کرے یہ ہم نے مراکش میں دیکھا ہمارے ہندوستان میں تو ماحول نہیں ہے ماحول تو بنانے لوگ چیز بنتی ہے یہ مومن کا ہتھیار جو میں نے لکھی یہ مجھے شوق پیدا ہوا مراکش سے مراکش کے ہم سفر میں تھے تو وہاں ہر نماز کے بعد امام جو ہے نا وہ مختلف کو جانے نہیں دیتا تھا بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، وہ تصویر پڑھواتا تھا پڑھو گا ایسا سبحان اللہ ایسا کہتا تھا تو وہ سارے مختی پڑھتے پھر آج تلکور سے پڑھواتا تھا پھر جو صبح شام کی کے بعد مغرب کے بعد وہ دعائیں پڑھواتا تھا وہ okay. تو یہ سید جو میں نے وہاں سیکھی حالانکہ مخر شریف کی ہے تو وہاں مدرسے میں تو کھیل کود میں آدمی رہتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ عملی طور پر پڑھواتا تھا عملی طور پر یہ ہم نے مراکش میں دیکھا اور ترقی میں دیکھا امت جو وہ بیٹھ کر تصویریں پڑھواتے تھے یہ اچھا ہر مسجد میں امام الگ الگ تصویر پڑھواتا تھا کہ الگ الگ دعائیں صحیح دعائیں یہ نہیں کہ غلط دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرائض کے بعد الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے تو کوئی امام کوئی بتا تو ہماری جماعت جہاں ٹھہرتی یہ امام نے کچھ بتایا اس امام نے کچھ بتایا تو ہم لکھتے گئے ہاں اس نے بتایا ہماری کتاب تیار ہو گئی حوالے مل گئے ہم کو یا ہمارا والدہ فرماتے تھے کہ ہر مسجد کا امام اپنے مختلفوں کا فکر کر لے اور ہر ماں باپ اپنے گھر کا فکر کر لے تو ابھی پڑوسی کا فکر مت کر ابھی اپنا فکر کر ابھی, آبھی, آبھی آدمیوں کو کیا جی ہوتا ہے پورا سدھرے بھئی یہ تو سدھر تو سدھر پہلے لے اپنی اسلا فرض عین ہے دوسرے کے اسلا فرض عین نہیں ہے تو آدمی دوسرے کی فکر کرتا ہے دوسرے ارے دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اپنی فکر کرو اس لیے قرآن میں اپنی بات کی دوسرے کے لیے تو تذکیر ہے یا منو انفو سکم و اہلی کم نارا وا سارا <وَالْحِجَارَة> اہلمان والو اپنے آپ کو پہلے خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی احکامات پورے کرو یا یعنی بناؤ سے بچو اپنا فکر کرو پہلے دوسروں کے لیے بدکر فائن ذکرات جیسے میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تدکر ہے آپ کو سکھا رہا ہوں بات کر رہا ہوں یاد دلا رہا ہوں کہ بھائی چلو اتنا پڑھ لو یہ کرو واٹس ایپ کے میں میں یاد دلاتا ہوں بس کہ بھائی اتنا پڑھ لو آپ چلو تاکہ آپ کو نیکی دے دے گا پڑتی لیکن اصل ہے کہ آدمی خود کرے اس لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے ہر مسجد کا امام اپنے مختلف کی فکر کرے مسجد نبی میں یہی ہوتا تھا چوبیس گھنٹہ مسجد نبی آباد رہتی تھی اس آرموں کی مسجدیں آباد رہتی تھی اور وہاں علم وغیرہ بیٹھے رہتے تھے کسی کو بھی آنا ہے مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی صاحب بیٹھے یہاں تک کہ آدمر کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ مجھے جو ہے مجنمنورہ میں دکان کھولنی ہے لائسنس دیجئے تو حضرت عمر کہتے تم کو کاروبار کے مسائل معلوم ہیں وہ کہتا کاروبار کے مسائل معلوم نہیں ہے تو حضرت عمر کہتے کہ جاؤ زید ثابت بیٹھے ہیں ان سے مسائل سیکھ لو پہلے مسائل سیکھو وہ تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ مسائل سیکھ لیا برابر پھر میں لائسنس دوں گا ترکیب تھی عورتوں میں دینداری تھی کوئی عورت ایسا نہیں تھا کہ عورتیں بے دین تھیں نہ سو فیصد مدیر منمبر کی لڑکیاں قرآن حافظ تھی بزرگ کے زمانے میں جب بزرگ کا انتقال ہوا ہے سو فیصد حفظ تھا سو فیصد علم تھا اور عورتیں جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی تھی امہات مہاتمن کے پاس آتی تھی کبھی یہ مسئلے کا کیا حل تو مہاتمن فتوا دیتی تھی کہ اس مسئلے کا حل یہ کبھی کبھی حضرت عمر سے داعشیں پھر جاتی تھی یہ بھی میں آتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے حضرت عمر نے کوئی کو فتوا بتا دیا اس کا حل یہ ہے حضرت عائشہ نے کہا نہیں آپ نے غلط چیز کہی ہے میں نے حضور سے یہ سنا ہے تو حضرت عمر صحابہ کو پوچھتے عبداللہ اللہ عباس سے اس مسئلے میں کیا تو کہا کہ حضرت ہم نے بھی حضور سے اسی قسم کا سنا ہے تو کہا ٹھیک ہے عائشہ کو عائشہ جو کہہ رہی ہو ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں اس قسم کے کئی قصے ہوئے وہ دینداری کا ایک ماحول تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پٹن یہاں اتنے بڑے, بڑے بڑے بڑے بزرگ آئے ماشاء اللہ مولانا طاہد پٹنی رحمت اللہ علیہ ماشاء اللہ حدیثر کیسی زبردست کتاب لکھی اور کتنے بڑے اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہوں گے یا دفن ہوں گے پہلے میں نے لکھا جس زمین کو اللہ پسند کرتا ہے اس زمین میں صالحین کو سلاتا ہے چلا احمد کے اندر دیکھو کہ کتنے علماء سولہ سوئے ہوئے ہیں وہاں اس کا اثر بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے تاثرات ختم ہو گئی نا وہ لیٹے لیٹے بھی فیس پہنچاتے رہتے ہیں بدی نہیں یہ لیٹے لیٹے بھی اپنا فیض ان کا جاری رہتا ہے جاری ساری جاری ساری جاری پتن کی زمین یہ جو ہے قیمتی زمین ہے مال کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا یہ مال کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے جو بھاؤ ہے جو چلتا ہے ترتیب چلتی ہے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے دین کے اعتبار سے خزانہ ہے خزانہ ہے یہ جگہ اس کے لیے جو مائی بہنیں بیٹیاں ہماری یہاں پٹن کی ہیں یا قرب جوار سے جو کبھی کوئی آ گئی ہو تو آپ جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ارادے کرو اور ارادے کا مطلب صرف ایک ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بناؤ کم سے کم یہ ارادے کرو یہ عزائم کرو کہ ہمارے گھر میں سو فیصد نمازی ہونے چاہیے یہ تو کم سے کم در جائے۔ پورے پٹن میں سو فیصد نمازی ہو یہ تو بہت بڑی چیز ہے لیکن ہر گھر والی اور ہر گھر والا صرف اپنے دل پر یہ لے لے کہ میرے گھر میں میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میرے داماد میری بہوئیں یہ نماز پڑھیں ادنا سے ادنا درجہ ہے آپ اتنے ہاں سو فیصد نماز ہو گئے آپ کے آگے بھی بڑھو دوسروں کو سکھاؤ کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی عورتوں کو دینداری بھی نہیں سنا رہا ہوں کہ شوہر جب نکلتا باہر کاروبار کے لیے صحیح عورت کھڑے رہ کر ایک جملہ کہتی یا رجل ات اللہ حفینا اے میرے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیا مطلب روزی روٹی لینے جا رہے ہو حلال لائیو حرام مت لائیو ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی کہ جہنم کی آگ برداشت کرے یہ میں طاقت نہیں حلال لانا اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے آپ کے تابع کیا ہے اس لیے ہمارے پیٹ میں حلال لقما ڈالنا الما نے لکھا ہے حلال لکما پیٹ میں جاتا ہے تو اتعاد کے جذبے پیدا ہوتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں آج لوگ عام طور سے ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ مل صاحب لماد پڑھوا میں مدد نہیں تھی جیوت لگ تو نہیں قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا والے صاحب تحجد میں اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی بہت سوچتی ہوں کہ تحجد میں اٹھوں بہت سوچتی ہوں کہ میں قرآن پڑھوں لیکن میں قرآن لیا اور فوراً قرآن بند کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ اپنی روزی دیکھو کہیں نہ کہیں سے تو حرام چیز آ رہی ہے تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے حلال لقمہ جائے گا اتاد کے جذبے پیدا ہوں گے معرفت کے جذبے پیدا ہوں گے آنکھوں میں آنسو آئے گا تحجد کی توفیق ملے گی مسجد میں آنے کی توفیق ملے گی حلال لقمہ اور اگر حرام رکنا گیا گرہ کے جذبے پیدا ہوں گے دل میں یہ ہوگا کہ یوٹیوب پر ننگی تصویر دیکھوں دل میں یہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں یہ کام کروں وہ شیطان ابھارے گا اسی لیے کہا کہ وبن آشوان جکر رحمان نقد لہو شیتان اللہ کے ذکر کو چھوڑا اپنے تو چھوڑتے ہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے بہترین ساتھی میں ان حملہ سد النحمان اس کہ وہ جو ہے گناہ دین سے اسے روکے گا اس لیے حلال رقما اپنے لیے چھانٹو حلال بستر اپنے لیے چھانٹو حلال بستر کی دعا کرو کہ اللہ میری شادی ہونے والی ہے مجھے حلال بستر دے حلال روزی دے حلال ہلال حل... کپڑا دے مجھے حلال دے حلال دے تو اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں کرے گا لیکن آپ بھی مانگے ہی نہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے اپنا وغذائے نہ کریں وغیرائے نہ کرنے کا مطلب کیا بھائی اپنے شوہر کی اطاعت کرو حکم ہے بچوں کی صحیح تربیت کرو حکم ہے کسی زمانے مائیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت کیسے کرتی تھی ان کی کنگھی کرتی تھی اور کنگی کرتے کرتے کیا کہتی تھی بیٹا میں تجھے کنگی کر رہی ہوں نا حضو صلی وسلم بھی اپنے بال میں کنگی کرتے تھے حضور میں والوں میں کنگی کرتے تھے اب وہ بادی کہہ رہی ہے اور یہ اس کے کنگی بھی کر رہی ہے بچے کو یاد ہو گیا ہے وہ حضور بھی کنگی کرتے تھے دیکھ بیٹا تیرا چہرے میں تیرا آئنے میں تیرا چہرہ دیکھ لے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اب ماں وہ دعا پڑھاتی تھی آج کل تاف فرمائے ہماری ماؤں بہنوں نے اچھے یعنی شیخ الحدیث جننا بھی چھوڑ دیے اور اچھے لڑکے جن بھی چھوڑ دیے رات کو ماں, ماں اپنے بیٹوں کو سلاتی ہے کیا کہتے بیٹا جلدی سو جا سوارے اسکول جبا مجھے صبح اسکول جانا ہے میں کہتا ہوں صبح اسکول جانے کا نام کیوں لیتی ہو یہ کہو بیٹا جلدی سو جا فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز کا ماحول بنے گا گھر میں داخل ہوتے ہی آدمی گھر میں داخل ہو سلام کرے در شریف پڑھے سرے خلاص پڑے سرے فاتحہ پڑھے یہ چار کام حدیثوں میں آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلات والسلام علی رسول اللہ پل اللہ, اللہ ولم ولم و حد اللہ اسمت لوی علی اللہ کو حق الحمد الحمدللہ رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین سرات المستقیم سرات الدین غیر المقدوب علیہ ملبا یہ <سلام> چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتائے صحابی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میرے بچے بہت ہیں دو تین بیویاں ہیں میرا کھانا یا گھر میں جو ہے مال نہیں ہے میرا تو نے فرمایا تو یہ چار کام کر لیا کر انہوں نے وہ چار کام کرنے شروع کیے تو کہتے تھے مدینہ میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا اتنا اللہ نے پیسہ دیا اب جو شوہر گھر میں آئے گا تو سب سے پہلے یہ مت پوچھو میں مردوں سے میں کہتا ہوں اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے یہ مت پوچھو کیا پکایا ہے فلاں نے فلاں کا پیمنٹ آیا کہ نہیں آیا فلاں کو پیمنٹ دیا نہیں دیا کچھ مت پوچھو یہ پوچھو تم سب نے نماز پڑھ لی قرآن شریف کی تلاوت ہوئی گھر میں تعلیم ہوئی جب آپ یہ پوچھو گے نماز کا قرآن کی تلاوت کا ذکر کا تو گھر میں قرآن کا نماز کا ماحول بنے گا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ سنیں گے ماحول بنے گا دین کا اور اگر آپ نے کھانے پینے کا پوچھا تو گھر کا گھر میں کھانے پینے کا ماحول بنے گا ہمیں تو دینی ماحول بنانا ہے اور یہ ماحول محنت سے بنتا ہے بغیر محنت کیوں نہیں بنتا آج کے ہمارے جو واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں کئی لوگ مجھے ملے حرم شریف میں کئی بچے میرے پاس آئے اپنے باپ جگہ بچوں کو لے کر آتے ہیں حرم شریف میں پہلے ہمارا یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں کیا, کیا کون ہے یہ کہا آپ کا سبق سنتا ہے ٹھیک ہے اور بولے آپ کی نقل میں اتارتا ہے تو وہ پھر وہ میری نقل, وہ بچہ وہ میری نقل اتارتا ہے وہ بولے یہ جو روزانہ جب تک آپ کا سبق ہم نہ سنا ہے یہ سوتا نہیں ہے پہلے سبق سناؤ تو ہم سوئیں گے اور نہیں سوئیں گے ارے میں مشغول ہے کبھی سبق سننے میں آگے پیچھے آدمی ہوتا ہے مشغول ہے کہنا ہمیں سبق سناؤ یہ ماحول بنا ایک آدمی آیا اس سفر میں ملا مجھے یہ ہمارے گجرات کے سفر میں کہ میرا جی مرن ایک مہینے کا بچہ ہے میں جب بھی سبق سنتا ہوں آپ کا تو وہی اس کو پاس میں لٹا کر سنتا ہوں تاکہ یہ اللہ رسول کی بات کچھ اس کے کان پر بھی پڑے یہ ذہن میں رکھنا اپنے آپ کو اللہ کے بھی حوالے کرو دوسرا کہ میری آج کا سبق پٹن والوں کے لیے یہ ہے گھر میں دینی ماحول بناؤ ہر جتنی مائی بہنیں آئیں ہیں کم سے کم ہمارے گھر میں سو فیصد نمازی ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہ سو فیصد تحجی پڑو میں نے کہتا کہ سو فیصد اشراق پڑھو میں نہیں کہتا کہ سو فیصد چاش پڑھو میں کہتا ہوں سو فیصد فرض جو نماز ہے وہ پڑھنے والی ہونی چاہیے بیٹی اگر نہیں پڑھتی تو آپ اس پر سختی مت کرو لیکن سمجھاؤ دعا کرو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میرا بیٹا نہیں مانتا میں نے کہا تیرے تیرے بیٹے کے لیے تیری دعا یہ زبردست ہتھیار ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے ہم تو دعا کریں گے لیکن تیری دعا جو ہے وہ زبردست ہتھیار ہے تو دعا کر مایوس مت ہو کرنے والا اللہ ہے تو یہ ہماری مائیں والی بیٹی ہے آج یہ سبق لے کر اٹھیں کہ ہمارے گھر میں سو فیصد نمازی ہونے چاہیے ایک بات دوسرا میری کتاب مومن کا ہتھیار یہ صبح شام کی آسان دعائیں ہیں پٹن پہنچ بھی گئی ہوگی تو گجراتی میں بھی اب تو آ گئی ہندی میں آ گئی انگلش میں آ گئی اردو میں آ گئی زبانوں میں اللہ نے چھاپ چھپا دی اس کو تو اس کی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرو دیکھو ایک بات بتاؤں آج کل مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بھائی جنات میں جادو میں بیماریوں میں ٹینشنوں میں الگ الگ چیزوں میں مبتلا ہیں عام طور پر کسی کو نند کسی کی بیوی اڑی ٹڑھی ہے تو کسی کا شوہر اڑا ٹیڑھا ہے کسی کا بیٹا اڑا ٹیڑھا ہے کسی کا پارٹنر ایڑا ٹیڑھا ہے کسی کا بھائی اڑا ٹیڑھا ٹینشن ہی ٹینشن ٹینشن میں زندگی کب تک گزارو گے آپ اور روزانہ نہیں ٹینشن ایک ٹینشن گیا دوسرا ٹینشن آیا وہ ٹینشن گیا چوتھا ٹینشن آیا وہ گیا وہ ٹینشن آیا اس لیے میں نے مومن کے ہتھیار میں وہ ساری دعائیں جمع کر دی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حدیث کی دعاؤں میں وہ نور ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے اور فرماتے تھے کیوں یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو عرش کا راستہ بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانتے تھے اس لیے میں نے وہ دعائیں جمع کی ہیں جو صحیح حدیثوں میں ہے اکثر وہ دعائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اس کا نور ہی الگ ہے وہ ساری میں نے جمع کر دی الحمدللہ اللہ نے جمع کروائی کچھ چیزیں رہ گئی تھی اب نئی مومن کا ہتھیار آ رہی ہے اس کا نام ہے مستند مومن کا ہتھیار نہیں اب ایڈیشن آ رہا ہے اس کا تیار ہو گیا ہے میرے ساتھی ہے لے چل رہا ہوں یا چیک کر رہا ہوں کچھ اب ہم دلی جائیں گے تو شابنے کے لیے دے دیں گے انشاءاللہ تو وہ لے لینا مارکیٹ میں آ جائیے گی آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو تو جادو سے حفاظت ہوگی جنات سے حفاظت ہوگی وس سے حفاظت ہوگی پڑھنے کی توفیق ملے گی اور یہ جو غفلت ہوتی ہے غفلت وہ غفلت بھی دور ہوگی اور عبد الرحمن حمر عاف کا معمول تھا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے یہ حضرت کا معمول تھا کہتے تھے میرے گھر کے چاروں کو جیسے ہمارے کمرہ ہے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں تو جو چار کونے ہیں ایک دو تین چار ایک مرتبہ چوبیس گھنٹے میں آیت الکرسی اگر پڑھ لوگے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں تو انشاءاللہ شاء اللہ جو دیکھے گا بھی نہیں اس گھر کی طرف یہ عبد الرحمان ابنوف کا معمول تھا میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کا تذکرہ کیا ہے مومن کے ہتھیار میں تو تذکرہ نہیں کیا وہ تو چھوٹی کتاب ہے لیکن بکھرے موتی یہ لمبی کتاب ہے بڑی کتاب ہے اس میں میں نے یہ تسکرہ کیا ہے کہ ان کا معمول تھا اس کی وجہ سے ان کو دو برکتیں ملی تھی ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کے مال میں برکت بہت دی بہت بڑے مالدار تھے عبد الرحمٰن درمان. دوسرا یہ کہ جنات سے جادو سے یہ محفوظ رہتے تھے کبھی ان کے وہاں سے کوئی شکایت نہیں آتی تھی کہ جو ہے کوئی جنات آ گیا کوئی پریشان کر رہا ہے نہیں اور اللہ نے مال اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا عبد الرحمد نوف کا اور جب ان کا ایک گھر میں گئے تو سونا بھرا ہوا تھا گولڈ اور سونا جائے وہ چکڑے ٹکڑے نہیں تھے بڑے بڑی اس کے جو یہ کہو کہ ایٹے تھی اب اس کو توڑنا ان کے چار بیویاں تھی چار بیویوں پر اسے تقسیم کرنا ان کے اولاد پر تقسیم کرنا تو ہتھوڑے لائے گئے کئی چیزیں لائی اس دور کے اعتبار سے اسے توڑنے کے لیے وہ ہتھوڑے بھی ٹوٹ گئے یعنی توڑتے توڑتے وہ ہتھوڑے بھی ٹوٹ گئے تب جا کر جو ہے وہ میراث میں تقسیم ہوا اتنا اللہ نے مال دیا آتر کرسی کے برچک سے اپنے گھروں کے اندر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو ایک میں زیادہ زیادہ منٹ لگی الیا میں ہو بچ, بچے سے پڑھوا لو بیٹی سے پڑھوا لو شوہر سے پڑھوا لو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کرنا ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے دوسرا ایک آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں جو میں سب جگہ گجرات میں دیتا ہوں آیا ہوں جہاں جہاں ہم گئے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ زندگی میں اس کا معمول بناو انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا روحانی بھی جسمانی بھی اور وہ ہدیہ یہ ہے یہ میری طرف سے خاص ہدیہ ہے پٹن کی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے بھائی ان سب کے لیے خاص ہدیہ لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سو مرتبہ سر اخلاص یا اللہ <سؤال> حق اللہ حسمت ولم ملنجولت والم یک اللہ کو فو ناہر پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے اس کے بعد جو دعا مانگو گی ان اللہ کی دعا قبول ہوگی جو دعا مانگوں گی اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ میرا تجربہ ہے اور آسان طریقہ کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد بیس مرتبہ پڑھ لو دس مرتبہ پڑھنا یہ تو حدیثوں میں آتا ہے وہ بات تو ہے ہی حدیثوں کے اندر دس مرتبہ اور بڑھا لو اور اگر میں ہر برت لگا کے بعد نہیں پڑ سکتی کوئی حیرت کے بعد نہیں روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لو لسی والا دوانا دے پڑھ لو چائے والا دوانا دے پڑھ لو کیا فرق پڑتا ہے اور یہ کہ ایک ساتھ آپ نہیں پڑ سکتی کوئی حیرت کے بعد نہیں صبح میں پچیس مرتبہ پڑھ لو بپہ میں پچیس مرتبہ پڑھ لو اصر میں پچیس مرتبہ پڑھ لو مغرب میں پچیس مرتبہ پڑھ لو سو مرتبہ ہو گیا لیکن آپ کی ضرورت علما نے لکھا ہے کہ روزانہ دو مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس کی دس نسلوں تک کے لیے روزے کے دروازے کھول دے گا دس نسلوں تک تمہارے روزے کے دروازے کھولیں گے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک بنگلہ جنت میں تیار ہو جاتا ہے یہ ایک محل یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابا مربت دیں کہ روزانہ تم پڑھا کرو پڑھا کرو تو روزانہ سو مرتبہ پڑھیں گے تو دس محل روزانہ تیار ہوں گے تو ابا کہتے تھے کہ ان محلوں میں سے ایک محل اللہ دنیا میں بھی اتار دے گا جنت سے کہتے تھے کہ یہاں بھی اتار دے گا پٹن میں آ جائے گا لے رہے محل اور ایسی جگہ سے اتاریں دے کہ تمہارا وہاں مکمل بھی نہیں ہوگا تین مرتبہ پھر اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن کا سواب ملتا ہے صحیح صحیح حدیثیں ہاں یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھو پورا قرآن کا دس قرآن کے پڑھنے کے برابر صواب جو روایتوں میں لکھا ہے اس میں تو علما کا بہت, بہت بہت بہت بہت بہت اختلاف ہے بڑے بڑے علما تو انکار کرتے ہیں کئی علما میں اختلاف ہے کہ بھی یہ حدیث کا یہ راوی یہ ہے یہ راوی یہ ہے کمزوریاں اس کے اندر بہت نکالتے ہیں بڑے بڑے علما سورے خلاص میں کوئی عالم کمزوری نکالے گا نہیں جتنی فضولت سور اخلاص کی آئی ہے اتنی کسی اور سورت کے نہیں ہے ایک صاحبی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت مجھے سور اخلاص سے بہت محبت ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تجھے سور اخلاص سے محبت ہے کہ ہاں حضرت مجھے سور اخلاص سے بہت محبت ہے آپ نے جواب دیا جا اللہ کو بھی تج سے محبت ہے اب بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے یہاں معاویہ اتنے معاویہ لیسی انصاری ایک صحابی تھے مدینہ منمورہ میں انتقال ہوا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے مدینہ منمورہ سے تبوک سات سو آٹھ سو کا فاصلہ بہت لمبا فاصلہ ان کا انتقال ہوا مدیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کہا ہے یہ کا تبوک میں حضرت جبری لائے اور حضور سے کہا کہ حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا ہے تو اگر آپ کہیں تو ہم فرشتے جنازے کی نماز وہیں پڑھ لیں اور وہیں دفن کر دیں اور اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ لے کر ہم آئیں یہاں تبوک اب نے فرمایا تبوک لاؤ ان کا جنازہ سارے فرشتے مدینہ سے ان کا جنازہ لے کر تبک پہنچے جب تبوک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اکیلے تو حضور تھے نہیں تبوک میں پورا قافلہ ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبک کے سفر میں حضور جناز کی نماز پڑھی صحابہ نے پڑھی فرشتوں نے پڑھی پھر آج جبریل نے پوچھا حضرت اگر آپ کہیں تو تبک میں دفن کر دیں یا کہیں تو ہم مدینہ منمرا لے جائیں وہاں دفن کریں آپ نے فرمایا نہیں نہیں انہیں مدینہ لے جاؤ وہاں بقتی میں دفن کرو لیکن جبریل ذرا مجھے ایک بات کا جواب دو یہ اردو صلاحم کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دو کیا؟ یہ فرمایا یہ بتاؤ ان کا یہ اکرام کیوں ہوا بھائی آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے ان کو یہ اعزاز کیوں ملا تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت انہیں اعزاز یہ اس لیے ملا یہ ان کی عزت اس لیے ملی یہ ان کو یہ مقاب اس لیے ملا کہ یہ سور اخلاص بہت پڑتے تھے یہ حدیثوں میں سور اخلاص بہت پڑتے تھے آج زمین سے آسمان پر ان کی سور اخلاص چڑھتی رہتی تھی वो कहते हैं ना अरे भाई इतलो मोटो धंधो है कि जाने भी आप रोड पर जुओ तो ऐसे ट्रक चालती हो लोग कहते हैं ना भाई आना तो इतना बड़ा ट्रक है कि जे जगह पर भी जाओ ऐसा ट्रक देखा है अपनों ने कहते है हैं क्या भी जाओ क्या उसका ट्रक दिखेगा ही दिखेगा इतना बड़ा धंधा है तो ऐसा धंधा करो कि आसमान में जब भी आसमान की तरफ देखे तो आपका सुर अखिलाफ आसमान पर चढ़ता हो تو حضر جبر نے یہ کہا کہ حضرت یہ سر خلاص بہت پڑتا تھا مدینہ والوں کو معلوم نہیں تھا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کون سچ بولتا ہے کون جھڑ بولتا ہے کون دھوکہ دیتا ہے کون زنا کرتا ہے کون غبن کرتا ہے کون رشوت لیتا ہے کس کی آنکھیں میلی ہیں کس کی آنکھیں اچھی ہیں کس کا دل قلب سلیم ہے اور کس کے دل کے اندر کاٹے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں اس طریقے جو قصہ ہوا ابو ذر زردیفاری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر زرداری بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریل آئے اور کہا احادا ابادر یا رسول اللہ کیا یہ ابو ذر ہے آپ نے فرمایا ہاں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانتے ہو ابو ذر کو تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے ان کو اتنا پہچانتے ہیں مدینہ والے نہیں جانتے ان کو مدینہ والے نہیں پہچانتے آسمان لا آسمان میں دھوم مچی ہے اس کی اتنا پہچانتے آپ نے فرمایا کیوں کہ اس میں دو عادتیں ہیں ایک اس کے اخلاق اچھے ہیں دوسرا یہ سور اخلاص بہت پڑتا ہے اس لیے آج میری طرف سے یہ ہدیہ ہے آپ لوگوں کو سور اخلاص پڑھو جتنا ہو سکے پڑھو بات صاحب آتے تھے ہر رکعت میں سر اخلاص پڑھتے تھے تو آ کر کہا تو اس نے کہ ہو گئی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے کہ کیوں پڑھتے ہو وہ بہت اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے مجھ کو اپنے آپ کا قصہ اپنا سناؤ بمبئی میں نواب مسجد میں میرے بیانات رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے اب تو بڑھاپے کی وجہ سے میں مسجد منورہ میں رمضان گزارنے لگا یا کسی ملک میں جا کے گزار لیتا ہوں تو وہاں بیان کے بعد میں اپنے کار میں بیٹھا تو ایک مرتبہ ایک لڑکی ہے ابو جی ابو جی ابو جی میرے لیے دعا کرو میری شادی ہو جائے میرا نکاح ہو جائے اٹھائیس سال کی میری عمر ہو گئی اب تک میرا نکاح نہیں ہوا رشتہ نہیں ہوا تو میں نے اس کو بیٹھے بیٹھے کار میں کہا بیٹا تو روزانہ سو مرتبہ سر اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مانگ اللہ تعالیٰ تیری شادی کرا دے گا تو جب کتنے مرتبہ پڑھو سو مرتبہ اس نے کہا کہ ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھو میں لگا جی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب اسٹارٹ کرے بسم اللہ الرحیم رحم پڑھ لے بس پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑو گے تو کھاؤ گے کیا آج ہر لقمے پر بسم اللہ پڑے گا کیا کھائے گا ہر ہر مرتبہ سن اخلاق پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسٹارٹ کرو پڑھ لو بعد میں پڑھتے رہو اب جب لگا تھی کہ ابو جی میں آج سے شروع کروں گی آج سے میں شروع کروں گی رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے ہم وہاں سے نکلتے تھے بین وغیرہ کر کے جوانی تھی تھکن بھی نہیں لگتی تھی الحمدللہ اور اللہ کا کام لیتا تھا جب گاڑی روانہ ہونے لگی تو میں نے کہا بیٹا بیٹا یہ میری تصویر چیپ بھی تھی اس وقت میں میں نے تصویر نکالی میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تصویر ہے یہ جاندار بھی ہے شاندار بھی ہے مالدار بھی ہے یہ میری تصویر یہ جاندار ہے شاندار ہے مالدار ہے یہ تصویر ہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اس پر تجھے جو پڑھنا ہو پڑھنا لیکن شروع اخلاص ضرور پڑھنا اسی تصویر پر پڑھنا وہ چاہے ٹھیک ہے جی وہ بچے خوش ہو گئی تصویر ہدیہ دے دی, دی اس کو میں نے اب ہم آ ایک سال کے بعد اسے مسجد میں بیان کے لیے پہنچے تو وہی لڑکی جو ہے بھیڑ بھاڑ میں کھڑی تھی ایک بچہ لے کر یہ ابو جی الحمدللہ آپ کی جاندار شاندار مالدار دی ہوئی میرے ہاتھ میں ہی دکھایا اس نے اور الحمدللہ روزانہ سور اخلاص سو سو مرتبہ پڑھتی ہوں الحمدللہ اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا مجھے بچہ بھی دے دیا اور میرے شوہر پہ اللہ نے مال بھی بہت دیا اور اللہ نے مجھے بھی مال بہت دیا میں نے کہا پڑھتی رہنا اسٹوپ مت کرنا چھوڑنا مت پڑھتی رہنا مال اللہ نے دیا ہے تو اس کا اسٹاک مت کرنا اگر تو اسٹاک کر گی تو اوپر سے اسٹاپ ہو جائے گا اب پڑھتی رہے لیتی رہے مال دیتی رہے تقسیم کرتی رہے اور دوسروں کو بھی بتاتی رہے تو ابو جی یہ میرے پاس بھی لڑکیاں آتی ہیں تو میں آپ کی تصویر دیتی ہوں میرے میرے پاس بیٹھ یہاں پر بیٹھ کر سر اخلاق پڑی تصویر پر تیرا بھی لکھا ہو جائے گا کو کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی کئی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو یہ آپ لوگوں کو میں ہدیہ دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ جب بھی آئندہ سال میں آؤں ڈیڑھ سال میں آؤں جب بھی ہمارا انشاءاللہ یہاں کا پروگرام بنے آپ کو, آپ خود رپورٹ دو گے کیا الحمد کے جیو ہدیے سے ہم کو فائدہ ہوا کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے سور اخلاق پڑھنے کی عادت ڈالو کم سے کم کہتا ہوں سو مرتبہ پھر اللہ کسی کو توفیق دے دو سو پڑھو توفیق دے تین سو پڑھو توفیق دے پانچ پڑھو ایک ڈاکٹر نہیں تھی بمبئی میں. میں نے بیان میں کہا بڑی ڈاکٹر نہیں تھی اس نے جو ہے پانچ لاکھ مرتبہ پڑھ کے مجھے ہدیہ بھیجا اب امریکہ میں ہے وہ اس وقت میں امریکہ کے سفر میں گیا ملنے کے لیے آئی تھی امریکہ میں کچھ دن گزارتی ہے کچھ دن کینیڈا میں گزارتی ہے اس نے کہا کہ اللہ نے سور اخلاص کی برکت سے میرے سارے بیٹے ڈاکٹر ہو گئے میرے ساری بیٹیاں ڈاکٹر نیا بن گئی دامد سارے ڈاکٹر بن گئے میری بہویں ڈاکٹر بن گئی اور اب جب بھی اپریشن کرتی ہوں یا کہیں جاتی ہوں ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ اے اللہ سر اخلاص کی برکت سے مجھے کامیابی اتا فرما میرا کام جاتا ہے اس لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اسے قبول کرو اب میں دعا کرتا ہوں ہمارے یہاں جماعت کی نقل و حرکت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی مشورے سے اپنا شوہروں کے ساتھ بھی نکلو جیسا مشورے کو جو ترتیب ہو آپ لوگوں کی کبھی دس دن کے لیے نکل گئی کبھی تین دن کے لیے نکل گئی کبھی جو ہے پانچ دن کے لیے نکل گئی جیسے گھریلو لو ہو لیکن دونوں سے احتیاط یاد رکھنا ایک گھر میں سو فیصد نمازی بن جائیں. اس کا فکر کرو ہر گھر والا کر سکتا ہے اپنے گھر میں کر سکتا ہے نہیں پڑتے اللہ سے دعا مانگو تدبیر کرو دوسرا یہ میرا سور اخلاص والا وظیفہ سور اخلاص والا ہدیہ سور اخلاص والا تعویذ وہ بھولنا مت تعویز کہوں گا تو میرا زیادہ عاد رہے گا مزید بھی بھول جاتا ہے تعویذ ذرا کرنٹ والی چیز ہے ہاں منسوب میں تعویذ آلو منسوب میں تعویذ آلو تاویز کا نام ہو تو ذرا جلدی سے آدمی رجما جاتا ہے بھائی تعویذ سمجھو اس کو یار یہ پھو تو پڑھنے کے بعد دعا مانگو اور اپنے لئے مانگو پوری احمد کے لئے مانگو اللہ تعالیٰ مجورہ آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دعا کرلو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوت المتین یا رحمن الرحیمین اللهم اننا نسالک فی سفرنا هذا البر و التقوا و من العمل ما ترضى اللهم ھوِن علینا سفرنا ھذا وان توانا بعدا نأوذ بک من وای ت المنظر و بعد القور و ضاۃ المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم أصعبنا في سفرنا مخلوبنا في أهلنا يا هنان يا منان يا هنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا منصرنا على مصیبت نا دینا والا تجالی تجال دنیا رحمینا والا مبل والا رسرنا و جالی جنتارا و کرارانا والا تو سل پالا بے دنو بنا ملا یا خابا و ملا ی رہا اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الآداء ومرافقة الأنبياء يا ذلمن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل الا دینا ردن جمیلا ملر الادینار ردن جمیلا یادل جلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے قطاؤں صدر گزر فرما اے اللہ پٹن کے زمین کو قبول فرما لے اے اللہ پٹن کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما لے ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے وہ جوار سے جو میں بہنیں آئی ہوں یا بھائی آئے ہوں اے اللہ تو ان کو قبول فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سو مرتبہ سر اخلاص پڑھ لیا کرے اے اللہ اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اس کی پریشانیوں کو دور فرما اس کے حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما اس کی شادی کی ضرورت ہے شادی فرما دے اس کو جو ہے کاروبار کی ضرورت کاروبار دے دے اے اللہ پورے پٹن والوں کو قبول فرما اے اللہ اس پٹن میں بہت نیک لوگ آرام کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کے قبروں کو تو نور سمنمر فرما دے ان کے درجات کے فرما دے کر بٹوں انہیں آرام نصیب فرما ان کے ہڈی ہڈی کو جنت تصیف فرما اے اللہ جو ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو ناجائز عشق سے انہیں نجات دے دے عشق اور فسق سے تھی اس امت کو بچا لے عشق اور فس کیسے سمت کو بچا لے عشق اور فس کیسے سمت, سمت, سمت کو بچا لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لان کے, کے دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مجمہ امین کیا رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے بھائی اور بہن کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مقفرت فرما جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو ان سب کے قبروں کو تو نور سے منمبر فرما ان کے درجات کو بن فرما کر وطو انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ جتنی مائیں بہنے جمع ہوئے تو ان سب کو قبول فرما لے اور ان کی اور ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے اور ہماری دعا پر جا کہیں آمین کہی جائے ان کے لیے بھی دعا قبول فرما اور ادن فتن کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما صبح عرب کربل سے فون مسلام